نخل کے خلق ہگا امر تمیرے کی جاگا صادری کی پتبار تو مختصار تب بیت مارے بے سہولت کم کار چار تھی بیت بھی نہ فسلت سے بھی خوشدار جہگا کہ ترعین بھی خلق اسرہ پم معاشر کی او عفو تو شامل دے عفو اداریں گی ترون ف کی نانا شا کار سبد سول اللہ صلی السلم اللہ کور ان المؤمن عال کو بحسن خلقی و ممی فسبب حسن خلقی مومن ممی پر حسن دسن خلسرا درجہ د روجا تحجدگار ان دخ گمر ثواب دے سمر ثواب گروج تحجد دے اپنا ممی دگا اپنا محسن الاخلاق کا سبب د اجراد اخلاق کا سن و سمان ناس سے ترین پھر معاشرہ کی آنکھوں کہیں درج السائم القائم درجارتا حج گزار فلم چیز در فتن کے دو ہس نے خلقنا مارو مداشت چامال با بیائی تل لے کی مسلم جو رشتہ خدر کیفیت سے دے دیوچ صاحب العمار بت لاد باقت للا فدا نے کی دلاب ذکر کرے دیو عین عمار جو بدی دنیا کے آرات جی دعواس مگر جی دعوت نے کی گل قدانت سے ماں بن شعین اسکرف المزان جس سے ریزان کے من حسن الخل کا عہدہ مختار شانو شاہی کشمیری رحمت اللہ علیہ عہدہ حافظ دا مصرب گڑ مقامات بھی ذکر کی مختار بخاری نے بخاری کتاب ختم کرے مجھے ہم دم سردا تو بخراش ان شاء اللہ کو جد مختار سجے مختار دا بخاری بلنجد. مارد بلنجد. مارد تو بخاری امداد چاہے امار لکھنے گیارواد پہ بنگلس را پو خواہشا اور جانت کے ربدانہ خواہشا انہیں سنڈ تھا سنڈے منڈے جدھی ربدہ فخاؤش اور جنت کی لمن ترکل میرا دار فرچ جگڑ فری دیو فریدی نمن ترکل میرا فری جگڑے ان کا نق نگر جگڑ کیگڑی فخوش اور جنت کی جب فری دی جگڑا اگر کپ مانی ہوئی وہ بھی بے تین سی وسر جن بنگڑے صرف میں جنت کی دا چارفار چدرو فری ترکام صرف میں جنت کی چار فار چدری فری گدروا دا دے ان کا نما جہاں نہ کرک پکش سبی سبی کم نہ روا دی تو خوش نبی سے جو کوئی نہ دا دام د دا مزاح پہ حیثیت تو خوش نبی پہ حیثیت اگر کدھی بھی خوش نبی کا ان بے دونوں دکا سدروں کو نہ امنا روازا وہ بھی بےتھن اور سے مارم تو بنگلسرا پ آنا جنت کی آنا پھت سرد جنت کی جنت فردو اس کی مقصد آنا جنت سے مارو شدار طول عامان ندا بہتر من لے شا خود کبھی الجنت الجواس ندا فنیشی جنت الجواز گائے مانی گئی یو المختار المتقبر مختار متقبر ہمارے یہاں جموں مانوم ذکر کی جگ مقن کے اعتماد او بے امن کا کے صرف بھی جمع کئی بینک کے کھاتی تھی نوٹ پیسے تین خرچ کی جگ اون کے زمال اور امن کا ان کے گٹ فٹ سمین چیز کے دکھا مانا جلسوں ہر مہار ہر محضار چنگلے خرق. تو شامل ہے ایاحل مہزار سفید ایاح المزار اکچھہ وہ ان کے بقاس کو ان کے بھی فیری ولد جا کریوں ولل جا کر خلیز القلف مہانام ذکر کی خلیز ال... القلب القلف ادان کے خلیز السان سخ جب اوس دل قال والجواس نا مانا دظم الخلیز سخت دل او سخت زبان